بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد, والے محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہنباشہ صاطۂ بار پھر سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب شریف میں سے در نمبر دو سو پچانوے ابلک تین ہے اور ہمارے سلسلے در جو ہے دو پر جونجم روس ہے تین جو ہے دعائی سو بھیا میں ہمارے سلسلہ درس ہے اس کا دو درس صاحب لوگوں کی مبارک پہنچا جو رہ چکا ہوں اور ابھی تیسرا درس ہے تیسرا درس جو ہے اس دعا کے اندر جو ہے ایک لفظ اللّہ پہلے پیراگراف میں اللہ سلکہ رحمت من ان دقا تہدی بحقلوی اس میں لفظ رحمت جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیا ہے تو اس رحمت سے کیا مراد ہے تو رحمت کے ساتھ ساتھ جو رحمت اور فضل دونوں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے تو رحمت اور فضل کے بارے میں کل میں نے آپ کو لغت کے عربی لغت کے مشہور مختلف لغات کے والے سے اس کا مطلب بیان کیا تھا اور ان میں سے خاص طور پر عربی قرآن ایک لغت ہے مفردات راغب کے نام سے اس میں انہوں نے کہا تھا رحمت جو ہے رکتوں ایک ایسی رکتِ کلب ہے یعنی نرمی کے معنی میں ایک نرمی اور شفقت جو کی تخت ذیل احسان کہ جو کسی صاف قابل رحم شاخ پر احسان کا تقاضا کرتا ہے اور کہا کبھی یہ صرف شفقت اور نرم دلی اور مہربانی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی میں ہوتی ہے شفقت اور دلی کے معنی میں نہیں جیسے رحیم اللہ فلاں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم کر یہاں صرف احسان مجردہ کے معنی میں اللہ کی بندے پر رطف کرتے ہیں رحم کرتے ہیں تو بلاوس ہوتی ہے اللہ کے چیز کے عوش میں نہیں ہوتی ابتدان اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کرتا ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا جو ہے ایک معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جو وجوہ جو رحمت امک کے نمان سے اور ایک رحمت بندوں کے ساتھ بھی ہے تو رحمت رحمانی اللہ کے ساتھ خاص ہے رحمت رحمِ اللہ کے مومن بندوں میں بھی پائی جاتی ہے اس لیے جو ہے یہاں اسی لغات کی کتاب میں فرمایا رحمٰن الرحیم جیسے ندمان اور نظیم کی طرح ہے اور لا رق الرحمان الا اللہ اللّہ تعالیٰ رحمان کے لب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں بولا جاتا ہے کیونکہ رحمان کا معنی لا یس اللہ یسو اللہ, اللہ کے سوا کسی میں رحمان کا معنی نہیں پایا جاتا ہے اس وز شیخ الش رحمٰن کیونکہ اللہ کی رحمت وہ رحمت جو کائنات کے ہر شے پہ محیط ہو ایسا کون سے معلوم ہے جس کے رحمان ہر شے پہ محیط ہو ہاں تو لے کیوں کہ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جس کو رحمت عامہ کہتے ہیں اور اسی رحمت کے برکت سے کائنات کے ہر شے کو اللہ نے ابتدا وجود باشاہ اور ہر شے کے وجود ساتھ, ساتھ ہر شے کے دوام اور بقا کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بھی اسی اس میں رحمت رحمانی کی برکت سے ہر شے کو ملتی ہے اس لیے اس رحمت عامہ کا نام ہے اس لیے یہ رحمت رحمانی جو صرف اللہ کے ساتھ اس میں رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن رحیم جو ہے یوسا غیر غیر میں پایا جاتا اللہ کے بندے بھی اس میں رحیم سے متأثر ہو سکتی ہیں کس کے لیے وہ شاعر کے لئے جس کے رحمت زیادہ ہو نسبت پہ دوسرے ہوں گے شاعر کی رحمت نہ ہر جس کی شاخت و مہربانی زیادہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی اور میں بیان کیا ایک تو اللہ نے اپنے لیے بھی کہا نہ رحیم ہاں جی اللہ تعالیٰ کا اپنے بدنوں پر شفقت مہربانی ہیں رحمت ہیں و صفت نبی صلی اللہ اپنے نبی کے بارے میں بھی اللہ فرم اللہ کا جاکم رسول المینان فسکم عظیث مان تمہاری سُن عل بالمن رعف الرحیم یہاں فرمایا اللہ کے پیارے نبی مومنوں کے ساتھ رعف الرحیم ہے یہ سرح <تصفح> توبہ کی آخری آیت ہے ہاں جی اس میں رعف الرحیم اللہ کے پیارے نبی کے نام بھی رحیم فرمایا اللہ نے خود رحیم فرمایا تو رحیم جو ہے کیسے ہے جو اللہ میں بھی ہے اللہ کے بندوں میں بھی ہے لیکن رحمن صرف اللہ کے ساتھ ہاتھ ہے اس لیے اللہ کے بارے میں جو کا اللہ تعالیٰ جو الرحمان دنیا اور رحیم الآخرہ جو کہ دعاؤں میں بھی آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دنیا میں یا ام المعمن بلکہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت رحمانی مومن کا سب کو شامل ہے اللہ سب کو زندگی دے دیا سب کو زندگی کی تمام ضروریات دیتے ہیں اس لیے یہ رحمت رحمانی تو سب کو لیکن وفی آخرت اختصب المعنین لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومن کے خاطے جسے رحمت رحیمی کہا جا جاتا ہے اس لیے اللہ رحمٰ و لذا کال رحمت وصیت کل شینمر رحمت ہر شے کو چھائی ہوئے فسا اکتوالیہ ہوں اور میں اسے رحمت کو بہت زیادہ واجب کر دوں گا اپنے اوپر الگ کے لئے جو تغاء لائی اختیار کرتے ہیں تو یہ شاید نبی اللہ نے یہی نوطقت اشار فرمائے ہیں تمبین النف النعمت المعن و القافرین رحمت وصیت کو لے شیز اللہ کی دنیا میں تو رحمت مومن کافری سب کے لے سب کو باوجود بادشاہ اللہ نے اپنے رحمت سے اپنی احسان سے کسی کا کوئی سابقہ کوئی اس پر ایسی عمل کے عوض میں نہیں ہے چونکہ کوئی چیز تھا ہی نہیں اور, اور لیکن جو اس لیے مومن کافر سب کو زندگی کے اسباب بھی اللہ خود فرم ہیں لیکن وفیل آخرت مختص ستون آخرت میں وہ رحمت سے مومنوں کے ساتھ ہے ہاں جی توپس لفظ رحمت کی اس لغوی تحقیق سے جو ہے ہم اس نجے پر پہنچا کہ یہ لفظ احسان کے معنی میں آتا ہے اور شفقت مہربانی رحم دلی کے معنی میں آتا ہے ان سما معنی میں آتا ہے لفظ رحمت تو آپ جب اس دعا میں کتنا علامِ اسل کا رحمۃ کر لیے تو وہی کہ آپ اللہ تعالی سے اس کے احسان کا درخواست کریں اس کے شفقت و مہربانی کا بھی اللہ سے درخواست کریں اس کی رحمت خاصہ کا بھی درخواست کیونکہ کی مومن دعا کریں تو مومن رحمت عامہ کا بھی درخواست کریں محمت خاصہ کا رحمت بے من جمی مراتب اور اس میں اعظم الرحمان اور رحیم کا مادہ بھی جو ہے یہی رحمت المضر ہی ہے ہاں الرحمٰن کا مدب یہ راہمی میں رحیم کے وامی میں باقی رحمٰن مبالغہ کے سوان وجہ سے ہاں جی آلیف اور نون اضافہ رحم میں یا اضافہ ہوا ہے جو میں شبا یا مبالغہ کی وجہ سے اور رحمان سے ملاد اللہ کی رحمت عامہ اور احسان مراد ہے جو کسی سابقہ نیکی یا عمل کے بغیر اللہ کی طرف سے معلومات کے حق میں ہوتی ہے کسی بندے کے سابقہ عمل کے بغیر نیکی کے بغیر اللہ کی وہ رحمت جو ہر شے کو محیط مومن کا پھر سب کو شامل حال ہوتے جیسے محلوقات کی پیدائش اللہ نے معلوقات کو پیدا کیا اپنے رحمت سے اپنے احسان لطف احسان سے جو کہ احسان نماز ہے ہاں جی ہر ایک کو اتنی خوبصورت زندگی دے دے آپ کو کان ہاتھ پیر یہ سارے آپ کی کون سی نیک عمل کے عواض میں اللہ نے دے دیا کوئی آپ تھا ہی نہیں آپ کا عمل کہاں سے آگے پھر اللہ نے اپنے لطف کرم سے یہ تمام نعمتیں آپ کو دے تو یہ اس میں رحمت کے رحمان کی برکت سے وہ یہ اللہ کے احسان اور رحمان ہے رحمت رحمانی جو رحمت عمہ ہے اور یہ احسان تمام موجودات مومن کا سب کا شامل ہے اللہ کا ام الرحیم رحمت خاصہ ہے شاہکت نام در مہربانی کے معنی میں رحیم جو کہ اللہ اور اس کے بندوں میں موجود تھے اللہ اس کے بندوں, ہے یعنی اللہ کے بندوں میں موجود ہے یعنی اللہ کے بندوں میں سے جو زیادہ مہربان شفقت والی ہو تو اسے بھی رحیم کہتے ہیں ایک اللہ کو بھی رحمان و رحیم کہتے ہیں ہاں اس کی رحمت مومنین کے ساتھ خاصے سب کے لیے ہمیشہ کے لیے اور ساتھ ہی مومن کو بھی رحیم کہتے ہیں جس کے اندر رحمت شفقت کا پہلو زیادہ پایا جائے اس کے بر چنا جلّہ نے اپنی پیارے نبی کو رحیم کہا چنا جلّہ نے اپنے پیارے نبی اس کے بارے میں فرمایا و بالمومن رؤف ہاں جی سورئے <تصال> بس تو ایک تو یہ رحمین رحمان اور رحمت کا معنی کی حد تک آپ کا توجہ ہو گیا کہ فضل کا ہے قرآن پاک میں فضل اور رحمت ساتھ ساتھ آئے اس لیے فضل کے معنی سرد صاحب کو بتا دوں پہلے بھی بیان کیا ہیں تو فضل کے معنی کیا وہ خلاصے تو پر دوبارہ بیان کروں فضل کے معنی احسان وہ احسان جو کسی سبق کے بغیر ہو یعنی احسان اور وہ احسان جو کسی سبب کے بغیر ہو اس کو فضل کہا جائے یعنی بندے کی طرف سے کوئی نیک نہیں ہوئے کوئی ہا, کوئی ایسا عمل انجام دیا جس کے عوض میں اللہ اس پر کوئی اپنی رحمت نادل کرو بلکہ ابتدان کی جانے والی بندے کسی نیک عمل کے بغیر کی جانے والی اس رحمت کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے جو کہ رحمت عمہ ہے جنان جی دعوت میں ہماری دعا حاصل کی نام یا مفت دین بے انعام ہے اے وہ اللہ جو نعمتوں کی ابتدا کرتے ہیں قبل اشتقاق ہے بندہ اس کے مستحق ہونے سے پہلے اس کو نعمت دے بھی دیتے ہیں ہاں بندہ کسی نعمت کے مستحق ہونے سے پہلے, پہلے کسی نے ایک عمل دیا اس سے پہلے اللہ بندے کو دے دیتے ہیں یعنی اے نعمتوں کی ابتدا فرمانے والے بدون کسی سابقہ استقاق اور عمل کیا یہ وہی فضل الہی ہے جو اللہ نے قرآنِ الفضل تو بس ان دو لغات کی اس توجہ کی روشنی میں اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں رحمت اور فضل لائے کی اہمیت قرآن پاک میں یعنی اگر یہ اس دعا میں ہاں جی اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کے رحمت کا سوال کیا اور رحمت کو وسیلہ قرار دے کر واسطہ قرار دے کر ذریعہ کرار دیا اللہ سے گیارہ چیزیں طلب کیا ہے یہاں روحانی دنیاوی اخروی چیزیں اللہ سے مانگا ہے اس رحمت کو وسیلہ دے کر ہاں جی تو اس رحمت کی اہمیت جو ہے ایک تو اس کی مینا کولغی معنیٰ بتا دیا تشریف کیا ابھی دوسرا مرحلہ ہے کہ رحمت اور فضل اللہ کی اہمیت قرآن پاک میں نمبر ایک ہے اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے رحمت سے ہی انسان صاحب اخلاق کریما نر مزاج بن جاتے ہیں یعنی انسان کے اندر سارے اچھے اوصاف اچھے اخلاقیات ہاں جی نورانی کیفیتیں ہاں یہ سب کے سب اللہ کے رحمت کی برکت سے ہی حاصل ہوتی ہیں اس کے رحمت اور فضل شامل حال نہ ہو تو انسان اچھے اوصاف کو متصف قابل نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ اپنے پیارے نبی سے مخاطب حبیما رحمت من اللہ علم یہ میرے پیارے حبی یا اللہ کے آپ پر رحمت ہے فضل ہے کہ آپ مومنین کے لیے نرم مزاش ہے آپ اپنے جو ہے تو آپ سب کے لیے نل لین سے نرم مزاش یعنی <سلام> آپ اخلاق کریمہ کے مالک ہیں آپ خل کے عظیم کا مالک ہیں یہ خل کے عظیم آپ کو کیسے مل گیا اللہ کے رحمت سے ملا تو اللہ کے رحمت شامل حال ہوا ہے تو وہ صاحب اخلاق کریمہ بھی بن جاتے ہیں تمام اخلاق حمدہ کا مالک سخی بھی بن جاتا ہے ہاں جی اور ساو حسن اخلاق بھی بن جاتے ساو ادب بھی بن جاتا ہے ہاں جی شع بھی بن جاتے ہے تمام اچھی خوبیاں اس کے اندر اللہ کی اس میں رحمت کے برکت سے آتا ہے ہاں جی تو یہ میرا حبی محمد یہ جی اللہ کی آپ پر رحمت ہے شفقت تو مہربانی ہے کیا لوگوں کے لیے نر و مزاج ہیں یعنی حسن و خلق کے مالک اس عیت مجیدہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے رحمت شامل حال نہ ہو تو محمد مصطفیٰ جیسے عظیم حسی بھی نرم مزاج حسن حلو کے عظیم مرتبہ پر نہیں پہنچ سکے گا جب اللہ کے پیارا نبی رحمت اللّہ ہی کا ہاں یہ محتاش ہیں جس کے بغیر آپ اصحاب کرام کے لیے نرم مزاج نہ ہوتے تو پھر ہم غریب و بیچاری لوگ رحمت لاہی کے بغیر کیا بن سکیں گے ہم تو رحمت الہی کے بغیر بورے اخلاق میں سرگردہ رہیں گے لہذا رحمت لاہی کے ایک اہم ترین جس کی وجہ سے ہم اس دعا میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس رحمت کے بغیر انسان کوئی بھی اخلاق کریمہ اچھے اخلاقیات اپنے اندر حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رحمت رحمی آپ کی شامل حال نہ ہو اور رحمت کے دوسرے جو, جو ہے اس کے کی رحمت کی اہمیت اللہ کے دوسرا نوطہ اللہ کے فضل یعنی احسان اور رحمت یعنی شفقت و مہربانی یعنی اللہ کے فضل یعنی احسان رحمت یعنی شفقت و مہربانی کے بغیر انسان ضرور ہسارے میں پڑ جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں ان انسان جو ہے ہمیشہ کی خسارے میں گرفتار رہے گا اگر اللہ کی رحمت ہماری شامل حال نہ ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا فلاح اللہ فضل اللّہ علیہ الرحمۃ اے مومنو اگر اللہ کی فضل یعنی احسان اور اس کے رحمت یعنی اس کی شفقت تو مہربانی تمہاری شامل حال نہ ہو تو اللہ تم ضرور تم سب ہو جائیں گے ملا خاصرین گاٹھے میں پڑھنے والوں میں سے یہ سورہ بغرا عید نمبر چونسٹھ ہے ہاں جی اس میں اللہ اگر اللہ کے فضل و رحمت شاہ رحمت تمہاری شامل حال نہ تو تم سب خسارے میں پڑ جائیں گے حقیقی خزارے میں اور اودھی خزارے میں اودھی گاٹے میں جس سے وہی قرآن پاک ولاسر انََََََََََثلفى خش جوكہ اس خسارے میں گردان سرگردان ہوں گے تو اس خزارے سے نکالنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت کہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کا محتاج ہے اس لیے ہماری دعا میں علامن سل کا رحمت کہہ کے اللہ سے اس کے رحمت کا سوال کیا کیونکہ اللہ کے رحمت کے بغیر وہ رحمت اگر آپ کی شامل حال ہو اللہ خود فرمۂ شاعد میں اللہ من القاصل تو تم سب ضرور خسارے میں پڑھ جاتے خسارے میں پڑھنے والوں میں سوچ جاتے اگر ہاں جی اور اگر اللہ کے فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم سب ہاں جی انسان انسان و جنا سب خسارے یعنی گاٹے میں پڑ حقیقی گھاٹا جو آخرت میں بات باقی کے سبب من جاتا چوتھا نقطہ جو ہے اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار پیروی کرتے سوائے تھوڑی سی لوگوں کے یعنی امبیا اور معصومین خاص لوگوں کے سب شیطان کے پیروار بن جاتے ہیں تو یہاں اگر آپ ایمان کے راستے میں ہیں اللہ کی کم و بیشکر کچھ عبادت و بندگی کر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے رحمت کی برکت سے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں یہ آج بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ نصائ نمبر چوراسی ہے ولا اللہ فضل اللہ علیہ رحم اللہ اگر تمہارا اللہ کے احسان فضل اور اس کے رحمت شفقت میں احمد ہو تو اللہ طبع اے شیطانسان تم سب ضرور پیروی کرتے شیطان کا اللہ کللم مگر تھوڑی جماعت و کرانے کا مخلصین ہے جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں وہ شیطان کے ہاتھوں تو نہیں پھنسے گا وہ گمراہنی کا پیروی نہیں کرے گا باقی سب جو ہے شیطان کی پیروی کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں لہٰذا زین گرامی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تمام انسان سوائے مخصوص اللہ کے مخلص بندوں کے سب شیطان کے پیروکار بننا ہے تو یہی صاحب اندازہ کریں اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کے زندگی آپ اس شیطان کی پیروی سے نجات نہیں پا سکتے اس لیے اس مبارک دعا میں اللہ علامہ اللوک رحمت انکل کر اللہ سے ہم اس کے رحمت کا سوال کریں کیونکہ اس کے رحمت کے بغیر اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو اس کے احسان اس کی شفقت اور مہربانی بندے کی شامل حال نہ ہو تو بندہ شیطان کے پیروکار بننا ڈن تھا تو اللہ کی رحمت کا بھی اندازہ کہ ہم کتنی جدت کے ساتھ کتنی اہمیت کے اللہ سے اس رحمت کا سوال کریں پاشن اللہ کا فضل و رحمت اگر تمہاری شامل حال نہ ہو قرآن فرماتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کر سکتے یہ اللہ ہے جو اپنی فضل و رحمت سے تمہیں پاک کرتا ہے یہ سورہ نور کے عدمبر اکیس ہے اللہ رمۃ ولا فضل اللہ علیہ و اے ممن اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل نہ اس کے احسان اور اس کی شفقت میں بھی تمہارے شامل ہارن ما ذکام کم تو ہر ہرگز, ہرگز پاک نہیں کر سکتے تم میں سے منہ دن کوئی بھی آوادن کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے اور اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل ہارناؤ تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے والی شاہ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے خوا کر دیتا ہے, ہے تو, تو, تو اس کے مزید توضیحات جو ہے عنایت کی میں آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا